وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اے میرے نبی آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجئے آپ بے شک ہماری نگاہوں میں ہیں اور جب آپ اٹھئے تو اپنے رب کی حمد و سنہ کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کی جب تمام افترا پردازیوں کی دلائل و براہین کے ذریعے تردید کی جا چکی تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں کی زیادہ پرواہ نہ کیجیے اور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اسے پورے صبر و استقامت کے ساتھ ادا کرتے رہیے اور اپنے بارے میں اندیشہ نہ کیجیے آپ کا اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہا ہے اور جب رات میں بیدار ہوئی تو اپنے رب کی تصبیح بیان کیجیے امام احمد بخاری اور اصحاب سنن نے اباد بن سامت رضی اللہ عن سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو بیدار ہو اور کہے ل اللہ ملک وحمد و حلا کل شعقیر اکبر ولا, ولا قوت اللہ بل پھر اپنے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے بعض لوگوں نے حین تقوم سے مراد الى الصلوات الخمس مراد لیا ہے یعنی پانچ نمازیں پابندی سے ادا کیجئے اور ان میں اللہ کی خوب تسبیح بیان كيجيے مسلم نے اپنی کتاب اس میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نماز میں اللہم و جدکا ولا الہ غیرکا پڑھا کرتے تھے ان حضرات نے اپنی سرائے کی تائید میں آنے والی آیت انچاس پیش کی ہے جس میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بیدار ہو کر اور رات کے آخری حصے میں اپنے رب کی تصبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے یعنی اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ آیت اڑتالیس میں تقوم سے مراد پنج وقت نماز ہے مجاہد نے تقوم سے مراد ہر مجلس سے اٹھنا لیا ہے مسند احمد میں ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور کثرت سے اونچی آواز میں بات کرے اور اٹھنے سے پہلے کہے و بے کاشحد تو اللہ تعالی اس کے اس مجلس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس حدیث کو ترمزی اور حاکم نے بھی روایت کی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ادبار النجوم یعنی رات کے بالکل آخری حصے میں اللہ کی تصبیح بیان کرنے میں فجر کی نماز بھی داخل ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک ادبار النجوم سے مراد نماز فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ کسی نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ فجر کی دورہ رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں وب باللہ توفیق